اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ جس کا تو نہیں ہم سے ودا کیا ہے اپنی رسولوں کی مرفت اور ہمیں قامت کے دن رسوانہ کر بے شک تو ودا خلاف نہ او کرتا